اے آمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپن عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنی والا مہربان ہے